و نفخی و بسم اللہ الرحمن الرحیم غیل للمطففین اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے حلاقت ہے معاف طول میں کمی کرنے والوں کے لئے اللذین اِلَقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وہ لوگ کے جب لوگوں سے معاف لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوَّزَنُوهُمْ يُقْسِرُونَ اور جب انہیں معاف کر کے دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں علادن کا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں لومن عظیم ایک بڑے عظیم دن کے لیے یوم الناسب العالمین جس دن لوگ رب العالمین کے لیے جہانوں کے رب کے لیے کھڑے ہوں گے اللہ ہرگز نہیں ان نہ کتاب لفی سجین یقینا نافرمانوں کا اعمال نامہ سجین میں ہے سخت قید کے دفتر میں ہے وما اگر ما ماں سجین اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ سجین کیا ہے کتاب مرکوم وہ ایک کتاب ہے لکھی گئی وئی رویومین اس دن جٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے اللہ دینبیومدین وہ لوگ جو فیصلے کے دن کو جزا کے دن کو جٹلاتے ہیں ومایقیبی ہی اللہ دن عتیم اور اسے کوئی نہیں جٹلاتا مگر ہر حد سے نکل جانے والا سخت گناہگار قَالَ <الأولین> جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں <boun> نہیں بلکہ زنگ چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے ہیں کل ہرگز نہیں اِنَّهُمْ <محجوبون> وہ اپنے رب سے اس دن حجاب میں ہوں گے اِنَّهُمْ <الْجحِيم> پھر وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ <تُقَدِّبُون> پھر کہا جائے گا یہی ہے جسے تم جٹلایا کرتے تھے إِنَّ كِتَابَ <اللِّين> ہرگز نہیں نیک لوگوں کا اعمال نامہ یقیناً بہت لوگوں کے دفتر میں ہے, میں ہے. چیز نے معلوم کہ کیا ہے یا بہت اونچے لوگوں کا دفتر کیا ہے کس چیز نے تجھے معلوم کروایا کیسے پتا چلا چلو یہ بھی ٹھیک ہے کسی نے بتایا نہیں تو پتا نہیں اب بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے کتابر پوم یہ واضح لکھی ہوئی کتاب ہے یشادل مکراب جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں ان لفی نعیم یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اللآرا کی اندرون وہ تختوں پر دیکھ رہے ہوں گے فی تاریخ وجوہیم النعیم تو ان کے چہروں میں نعمت کی تازگی پہچانے گا یسقون من رحیق مختوم انہیں مہر لگی خالص شراب پلائی جائے گی خطامہ مسک اس کی مہر کستوری کی ہوگی ففیذا لک فلیتنافس المتنافسون اسی میں مقابلہ کریں مقابلہ کرنے والے فمزاجه من تسنیم اور اس کی ملاوٹ تسنیم سے ہوگی عین یشرب بها المقربون جو ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پیئیں گے ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا یلحقون یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہنسا کرتے تھے وہ ادا مرغوب ہندا معذون اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کیا کرتے تھے وہ قلبو فقیر اور جب اپنے گھروں کے پاس واپس آتے تو خوش گپیاں کرتے ہوئے واپس آتے یا خوش ہوتے ہوئے و اذا راوهم قالوا ان هؤلاء اولاء اللون اور جب ان کو دیکھتے تو کہتے یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں فما ارسل عليهم حافضین حالان وہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے فل يوم الذين امنوا من الكفار يضحكون تو اج کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے کافروں پر ہنس ہنس رہے ہیں عل الاراء کی انظرون تختوں پر دیکھ رہے ہیں ہل سب و کفارو ما کاروں یا فعلون کیا کافرون نے اس چیز کا بدلا پالیا ہے جو وہ کیا کرتے تھے